اپنی باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ پھر ارض کرو اے ہمارے باپ بے شک اپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم تو اتن ہی بات کے گواہ ہوئے تھے جتن ہمارے علم میں تھی اور ہم غیب کے نگہ نہ تھے